بسم الله الرحمن الرحيم قد عظمات أمر وعارض عن المشركين نعاك في نعاك المستهزئين الذين يجعلون مع العاج إلها آخر فسوط وَلَقَدْ na mo anna kaya si koswatur ka vi رَبِّكَ ya مِنَ dehamde pe kawa صدق یلا پی ہر قسم دھم دو تنا تاریخ تنجیب تقدیس مالک الملک رب العزت وح لا شریق نائق ہے کہ جس کے نال اگر صحیح تعلق بندے کا قائم ہو جائے کہ پھر کسی بھی دشمنی کی کوئی پرواہ نہیں رہی کسے کی ملامت اور کسی دانے کا دا کوئی خیال نہیں را کسے کا ڈر اور خوف باقی نہیں شرط صرف صحیح تعلق بھی ہے اللہ کرے کہ سڈا تعلق بھی اپنے رب نل درست اور صحیح طور کا وَلَا وَلَا <مؤمنین> اللہ کا اوادہ موجود ہے کہ اگر تھی واقعی میرے نال تعلق قائم کر لو کہ پھر تنہوں کمزوری دکھاؤ کی اور بزدلی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی کسی قسم کا غم اور سدمہ تیرے قریب نہیں آئے گا اور دنیا اندر برتری تنوع ہی حاصل ہوگی کوئی تالب نہیں آ سکے اور رسوا نظر آ رہا ہے یہ وجہ ساری افرادی قوت کی کمی نہیں سلیہ اندر کسے قسم کا آئیب اور نقس یہ وجہ نہیں یہ وجہ اور یہ سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ سا اپنے رب نل تعلق صحیح نہیں لابا شاہ اچ ہی اگر تعلق صحیح طریقے نل قائم ہو جائے تو شام تو پہلے پہلے حالات بدل سکتے ہیں لیکن مادیت نے ایسی پتی بندی ہے ایسا پردہ سامنے ساڑے سامنے لٹکا ہے کہ دے دیکھنے تیار اللہ ماشاء اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوئی او اور آپ او فرمان واقع سچ ثابت ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا یس دےو مُغ مینن و یون سی کا و یس دےو بندہ صبح اچھا بڑا مسلمان ہوگئے گا شام تک کافر ہو چکا ہوئے گا شام نومن ہوگے گا صبح تک کافر ہو چکا ہوئے گا روپے پیسے دی چمک دمک کی وجہ یا کسی دران اور دمکان کی وجہ نال اپنا ایمان چڑھ بیٹھے اللہ, اللہ سہن محفوظ رہے گا اللہ صحیح تعلق قائم کرنے کا ایک ذریعہ نماز ہے جا ذکر گزشتہ چند جمعیا تو چل رہا اگر قیام نماز درست اور صحیح ہو جائے کہ باقی معاملات اللہ بندے دے خود درست کرتے چلے جانے پنج وقت حاضری اللہ کے گھر اندر ٹھیک طریقے لگ جائے تو پھر چھوٹی موٹی کتا ہی تو اللہ گزر بھی فرما دے لے اور سدھا رستہ بھی دکھا دیں ابھی قیام نماز دیا چند شرطا پہلے سن چکے ہاں بیا ہو چکی نے اچھ اس موضوع کے بارے اندر آخری گفتگو کرنی مقصود ہے تاکہ باقی موضوعات جس طرح جس طرح وقت انہیں چلا جائے تو بھی آگاہی حاصل ہو سکے قیام نماز دیا شرطا کچھ اس طرح بیان ہو چکی نے کہ سب تو پہلے پاکیزگی اور تہارت کی ضرورت ہے اللہ کی بار کا اندر حاضر ہونا ہے اللہ دے گا آنا ہے اس واسطے پاکیزگی اور تہارت سب تو پہلی شرط رکھی گئی اور نسب ایمان کرارے فرمایا پاقیزی ادا ایمان ہے بندے کا اور صفائی ایمان کا بہت اہم جز ہے عقدے کی پاکیزگی عمل کی پاکیزگی یعنی عقیدہ شرک تو پاک ہو جائے عمل بدت تو صاف ہو جائے پھر آدمی اس جگہ کا انتخاب کرے جی جگہ پاک صاف ہوا جسم پاک ہوا لباس پاک ہوئے اور ایک استلاحی پاکیزگی نماز واسطے جڑی ضروری ہے نام ہے وضو لا لمن لا صلاح جس شخص کا وضو نہیں وہ نماز دوسری شرط بیان کی تھی گئی تھی قیام نماز کی کہ نماز جس طرح اللہ نے مسلمان پہ فرض کی تھی مومن پہ فرض کی تھی اس طرح ہی یہ وقت پہ ادا کرنا فرض ہے كتاباً موقوتاً مومن نماز کی بھی گئی بغیر ازرے جان بجھ کے نماز نو بے وقت مناسب کردہ مومن نہیں کرنا نماز لیٹ پڑھ والا نماز نو بے وقت پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے دے اندر دے بھی علامت مناسب اور تین نماز خصوصی طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی نماز اثر فرمایا مناسب ادو پڑھتا ہے جدو رنگ بدل جانا ہے سورج زرتی مائل ہو جاتا ہے وہ شخص منافق ہے کہ کوئی عذر نہیں کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی چیز نے روک دیتا دلا وجہ بیٹھا رہا ہے کاروبار مصروف رہا ہے سورج وردی وائل ہو گیا تو رنگ بدل گیا ہے کہ یہ اٹھ کے نماز اثر ادا کرتا ہے یہ شخص منافق ہے پھر نماز عشاء اور نماز فجر فرمایا یہ دونوں نماز منافق کے پاری نے نماز عشا دن بھر کا سچا انسان ہوتا ہے پڑھ لینا انہیں پڑھنا کردہ کردہ دیر کر رہا ہے لیٹ جانا ہے سو جانا ہے صبح جلدی بےدار نہیں ہوں تاکہ نماز وقت سے ادا کر سکے فرمایا یہ دونوں نمازاں بھی منافق تاری اس واسطے صحابہ کرام آباہ کرام علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں نہ صلی اللہ علیہ وسلم نو میں قبل عشاں کلا میں باغل عشان آپ نے نماز عشاء تو پہلے سون تو منع کر دیتا آپ کے سونا نہیں نماز عشاء تو پہلے صرف پوچھ نہیں سکو گے بیدار نہیں ہو سکو گے نماز نکل جائے گی اور نماز عشا تو بعد بے مقصد گفتگو تو منا فرما دیتا کہ اگر دیر تک گفتگو جاری رکھو گے بات چیت کرتے رہو گے تو صبح بھی نماز متاثر ہو جائے گی ایشا تو پہلے سونا منا فرما دیتا ایشا تو بعد گفتگو اور بات چیت سوائے کسی ضروری بات دے نہ کر دیتا کہ اے میں ہی نہ ایسے رہو گفتگو جاری رہے بات کی چیت ہوگی رہے نماز مداخص نماز وقت پہ ادا کر تیسری بیاہ میں نماز کی دی شخص بیان ہوئی تھی نماز بعض ماض ادا کر جہاں شخص اذان سن کے نماز جماعت نم پڑھنے نہیں آگا نماز وقت دا پتا چل گیا ہے. پھر اندر پہنچ کے با جماعت نماز ادا نہیں کرتا فلا وال لہو کوئی نماز نہیں کوئی شری عزر ہے تا پیش گیا. جماعت تو رہ گیا اللہ معاف کر دیں گے نماز قبول فرما لیں گے ورنہ ایسے شختی نمازی بھی. لا صلات صلاحی چوتھے نمبر پہ عرض کی تھی گئی تھی کہ نماز دل کی حاضری توجہ اور خزو تو خزور پڑھی جائے کیونکہ اللہ بقرح الشریق نے ایسے لوگ واسطے جہنم تیار کی جنہ دیا نماز بے توجگی دیا شکار ہو جاتی جہنم ہے نمازیاں هم عن اللہ جڑے اپنی نماز قاتل اور بے خبر کھڑے ہیں. توجہ نہیں دل حاضر نہیں خوشو اور خزو نہیں اللہ رابطہ نے پھر ایک شرط یہ بیان کی تھی گئی تھی جی. کہ نماز سنت کے مطابق ادا کی تھی جائے ویسے کہ ہر عمل ہر کم جہاں حکم ملے آئے. نماز اس طرح پڑھو جس طرح مینو پڑھتے نو دیکھتے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز پڑھدیا دیکھیا آپ کے پیچھے نمازاں پڑھیاں ایک ایک چیز نو نوٹ کیا کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے اللہ دی کروڑ ہر رحمت ہو جائے انہ دے، پھر انہوں نے اسی چیز نو اگے بیان کیا کوئی بات چھپائی نہیں چیز بدلیا نہیں بلکہ منو ہو منوہ وہ بیان کر دی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دیا ان نال شرطاں بھی اد کی گئی تھی کہ نماز پڑھن لگیاں قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہونا چاہیے جان بجھ کے طور سے اگر کوئی شخص قبلے کی طرف اپنا رخ نہیں کرتا کہ او اللہ کا نا فرمان ہے اللہ کے پیغمبر کا نا فرمان ہے دنیا دے جس کونے اور جس گوشے اندر بھی ہو جدو نماز پڑھ لگو تو اٹھا چہرہ قبلے دی طرف ہونا چاہیے اللہ دے چاروں طرف مسلمان جتھے کتے بھی آباد ہوتے ہوئے ہون جدو نماز پڑھ ہون اندر رخ کبلے بھی کرتے دانستا طور پہ اگر کوئی قبلہ رخ نہیں ہوں گا تو نماز نماز نہیں بنے گی لیکن اگر بول کے غلط رخ اختیار کر لے آئے ہے یا کسی ایسی جگہ سے چلا گیا ہے جسے کوئی دسن والا ہی نہیں شملے کا جس پاس بھی رخ کر کے نماز پڑھ لے گا فرمایا اِن نما تو ولو پتملہ دل اندر شک نہ پیدا کرنا کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی ہے یا نہیں فرمایا جس طرف بھی رخ ہو جائے گا اسے اللہ کا چہرہ موجود این نما تو ولو پتم مجھ نماز نماز ادو تک جاری رکھو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جدو تک موت کا پیغام نہیں آ نماز ادو ختم ہوئے گی ہوئے گی جدو موت کا رام آ جائے گا زندگی اندر نماز کوئی مسلمان نہیں چڈ سکتا نماز کو نہیں کر سکتا اللہ دیا طاقت تو زیادہ تکلیف نہیں دیں یرید الا ہو بے کو مل یوس رخ والا یور ہو بے کو مل ہوسکراہ الہ تسانی کا ارادہ رکھتے نے اللہ نہیں کرنا چاہتے بات اوقات میرے سے بہت بڑا بوجھ پا دانی شیطانی بتا ہوں سارے دل اندر اللہ نے ہر شخص اوجھ پایا ہے جن وہ اٹھا سکتا ہوں عدات دیکھ لو حج ہے اللہ نے ساری زندگی اندر جب توق ملے ایک دفعہ وہ فرض کیا ہر سال فرض نہیں کی اللہ نے پتا یہ بہت بن جائے گا یہ تو مشکل ہو جائے گی ساری زندگی اندر ایک دفعہ حج فرض وہ بھی ادو جدو توفیق حاصل اگر توفیق نہیں ملی خاش رہی ہے کوشش کرتا رہا ہے لیکن ساری زندگی توفیق نہیں مل سکی ایمان رکھنا چاہیے کہ قیامت دن اللہ مومن دی نیت مومنت مطابق حج کا سواب ضرور دے رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت خیر من مومن دی نیت مومنت امل والے بھی بہتر ہوتی ہے اللہ کی نگاہ لیکن یہ مطلب یہ بھی لینا غلط ہے کہ ہر عمل کی نیت ہی پھر کر لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے نہیں ایسے عمل کی نیت جدی جی توفیق نہیں ملی جی طاقت اور استطاعت حاصل نہیں ہوئی اگر او دی نیت ہی کر لے آدمی تو اس عمل نالوں کے نزدیک ہوگی سر یہ وجہ اور یہ سبب یہ ہے کہ نیت اندر کسی قسم کا دکھلاو نمود و نمائش اور ریاکاری نہیں آ سکتی نیت کا تعلق دل نہ ہے اور اللہ کا ہے عمل کردے ہوئے شیطان بہکا سکتا ہے پھسلا سکتا ہے ریاکاری دل اندر پیدا کر سکتا ہے لیکن نیت اندر ریاکاری نہیں پیدا ہوتا مسلمان جنہوں نے اللہ نے حج بھی توفیق نہیں دیکھ لیکن نیت رکھی تھی کہ جد توفیق ملی ضرور اللہ کے گھر کی جاؤں گا مناسب ادا کرنے پہنچا گا موت آ گئی نیت کے مطابق اللہ اجر اور سوا ضرور دے دیں گے انسان زندگی اندر ایک دفع فرق ہے حج اگر کوئی مسلمان اللہ کی دھی ہوئی توفیق بار بار جاند پر حج پہ ہی یہ جن بھی بعد اندر حج کر رہے ہیں یہ سارے نقلی شمار ہوں فرض ادا ہو چکا پہلی مطلب رماغان لے لو اللہ نے سال اندر ایک مہینہ روزے فرض پیتے نہیں ہر مہینے چند روزے نہیں رکھ دیتے ہر تین مہینے بعد نہیں رکھ دیتے ہر چھ مہینے بعد نہیں رکھ دیتے سال بعد ایک مہینہ روزیادہ رکھ دیتا ہے اللہ ن معلوم تھی اللہ جانا سی کہ بندے گرفتار ہو جانگے ایک مہینہ مقرر کر دیں سال بعد زکات ہے کہ ایسا مال جیڑا ضرورت تو بچ جائے ماں اعلی ال پورا ایک سال گزر جائے او اندر فرض کی وہ زکات ادا کرنی ہے اگر خرچ ہو گیا کوئی بھی کا ارادہ فرمایا ہے نماز نو مشکل سمجھ لینا بہت سمجھ لینا یہ سب اپنے ذہن کی اختراع ہو سکتی ہے اللہ بھی درخو یہ کوئی بوجھ نہیں اللہ تو دے دے، نماز کا وقت جس طرح انتظار ہے کہ میرے اللہ کی طرف بلاوا آئے کدو میں کل اليقین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مطابق اور جو تو حکم ملے آئے اللہ کی مطابق زندگی بسر کرتے چلے جاؤ کل یہ توچا کرتے ہیں مزاق اڑا دیں تو دیکھ دیکھ کے ہنستے ہیں افتہا کرتے ہیں یہ کر لین جو کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں بگاڑتے اتنی کسی گنتی اور چما اندر نہیں سان کوئی برا پلا کہہ لو کوئی سچا مزاق کرے کوئی استحزا کرے سارے سے کوئی ہنسے کہ اے سوچ کے فوراً اس خیال کٹ دینا چاہیے کہ اس دنیا اندر وہ ہستیاں اللہ نے نبی بنا کے بھیجیا لوگوں نے چڈیا میں کی سورہ یاسی نمبر فرمایا بندیاں پہ بڑا سخت افسوس ہے یا حسرتن حلل کے بعد آدم والے اسلام کی اولاد پہ بڑا افسوس ہے ما کوئی رسول کوئی نبی کوئی پیغمبر کہ نبی خیر خاج پیغام لے کے ایسا نہیں آیا کہ لا قانوی جنہوں نے مزاق نہ کیا ہوا انہوں نے چھٹا نہ بڑھایا جدے تے استحزا نہ کیتا گیا جدے تے لوگ ہسے نہ ہاں جب کوئی ٹھا کرے مزاق کرے استحزا کرے او اس ویسے اپنے گرے اندر چانک لینا چاہیے کہ میں یہ کوئی دنیاوی نقصان سے نہیں کیتا یا کوئی ایسی تکلیف سے نہیں پہنچائی کہ اے وہاں پتہ لگا رہے اگر اتنی نام ہو جائے کہ طور پر میں کوئی ایسی نقصان نہیں پہنچایا جا رہا ہے کہ میں مزاق اڑایا تھا اور اللہ نے اپنے بندیاں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا میرے <تصفح> بندے <تصفح> کسی کی ملامت تو کبھی نہیں کرتے کہ کوئی مینو کی کرے گا کوئی میرے بارے اندر کی سوچے گا میرے متعلق کی خیال کرے گا انہوں کے ذہن اندر یہ بات آگے ہی نہیں وہ صرف اور صرف یہ سوچتے رہتے کہ میرا اللہ سے ناراض نہیں اس کام پہ میرا اللہ سے نہ نہیں اگر اللہ ناراض نہیں اللہ نہ نہیں تو کوئی کچھ نہیں کرے پیا کوئی کچھ بھی وہ بارے اندر خیال رکھے وہ کچھ نہیں جگاڑ سکتا اور یہ بات اے ذہن بنا کیے اللہ اللہ کہ او بھی ملامت تو ڈرتا نہیں دے برے خیالات کو اندر ہوں دے تو خوف نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہے جو تو کو رابطی مل رہے, مل رہے بس چچا کر دے چلے جاؤ ابھی ان کے مقابلے کافی ہو جا گے یہ آپ نقصان نہیں پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کاطرا اور مشرقہ نے نام رکھ لیا مزم محمد جو صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کی گیا کہ جو دیکھے جو سنے وہ دل دل تعریف ہی نکلے کہ اللہ نے کنا خوبصورت اپنے بندہ بنایا صلی اللہ صلی اللہ اور حضرت حسان بن خوبصورت کوئی انسان کلم تارا پتوائی کسی اک نے کبھی کوئی دیکھا ہی وزمانو من کلم طالب اور آج تک کسی ماں نے آپ نے زیادہ خوبصورت کوئی بچہ جنی خلکھتا مبرا ان من کل عیب بن کا ان کا کد خلکھتا اللہ اللہ نے ہر عیب تو ہر نقص تو آپ اس طرح پاک پیدا کی لکھتا مبر کل من کل عیب کہ کہ کا کا خود مطابق محمد صلی اللہ تعریف زمین آسمان اللہ کے حبیب تعریفیں تاریفا ہیں کافر نے نام رکھ دیتا دکھے دے مسلمان نے نام رکھ دیتا مزمبن، مزمبن دیا مزم مزم کے ماہ ہو مزمت کیا گیا سے کہ اللہ کی لانت برت گئی لیکن اللہ نے جڑا وعدہ اپنے حدیب نال اللہ علیہ والے ورفعنا علاقہ ذکر ابھی آپ کے ذکر بلند کر دیا گے وہ وعدہ قیامت تک پورا ہوتا رہے پنجا کو ادو تک مکمل نہیں ہو سکتی جد تک اشحد اللہ, اللہ, اللہ اشحد رسول بھی بھی کر رہے نے مزاق اڑا رہے نے ہنس رہے نے دیکھ دیکھ کے آپ کا تمسکر اڑا رہے نے یہ تو دلیل اور رسوا ہو جائیں گے اے آپ نیش نلند سے بلند تر کر دے چلے گا آخر. مشرق اللہ جاد ہیں نیاز دیں مشرق پتا چل جائے گا ملاقات کا بیمار پر مایا ستا ہے کہ جدو یہ اس قسم دیا باتیں کہ اور اس قسم دے غلط کام کرتے ہیں تو سنو بڑا دکھ پہنچتا ہے سدمہ ہوں کہ اے نے کیوں مت ماری گئی یہاں کی عقل کیوں ٹھگانے نہیں آ رہی بلک نہ مار لو حقیقت آپ بڑا صدمہ پہنچتا Đohan, بہت دکھ محمد اللہ پروانے اپنے اپنوں ہلاکت کے قریب لے رہے ہونا دیکھ دیکھ کے سدمہ دل نو لگا لیا اِن غم آپ نے دل نو لگا لیا انبیاء بڑے رحم دل بڑے نرم دل اور بڑے رقیق الب اللہ نے پیدا کی تے علیہ اللہ کے سامنے ان دعا بیان جہے جی نے قرآن اندر موجود ہیں جگہ جگہ تے انہوں تو یہ بات مترس کے ہوں گی کہ وہ کدی بھی کسی کی بدخاہی نہیں چاہ حضرت عیساسلام اللہ اپنے سامنے ایک بات عیسائی کرنے والے کھڑے ہوں گے اللہ عیسا میدان بلا کے فرما گے عید مری <سؤال> اے بھی اللہ شریک بنا لسائی کا یہی عقیتا کہ خدا بھی خدا ہے عیسا بھی خدا ہے مریم بھی خدا ہے ایک گروہ یہ ہے دوسرا برو یہ ہے کہ خدا تو خدا ہے لیکن عیسا ابن خدا ہے اللہ کا بیٹا ہے عیسا اور مریم بی بی ہے خدا دی اللہ, اللہ پوچھ رہے ہوں گے عیسائی اے اے ہوا کر رہے ہیں کہ امت نال تعلق رکھنے ہیں لیکن یہاں کا عقیدہ تو بڑا ہی غلط ہے کیا تم کہا کہ میں نو اور میری ماں نو بھی خدا بنا لو اللہ کا شریک بنا لو یہ سوال سنگے ہی حضرت ایسا علیہ اسلام کے روئے روئے جو جس طرح پسینہ مار جانا ہے خون دیکھنا شروع ہو جائے حالانکہ انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں بنی عرض کرنگے مَا لهم اللہ, مَا و اللہ ہو جاؤ اللہ, سے بندے بن اللہ نو اپنا رب بنا لو کہ میں جا کے یہ کہا ہوگا کہ میری ماں اپنا معبود اور الہ بنا لو یہ کس طرح ہو سکتا ہے پھر ارد کر اللہ اگر میں اپنی زبان سے کوئی ایسی گل کہی ہے کہ تو تین <تصفيق> <تصفيق> پتا تو کہ تد بھی تینوں معلوم ہے اللہ اگر میرے دن دل اندر کبھی ایسی خواہش اور خیال بھی پیدا ہوا ہے ہو تو بھی واقع نہیں جانا پیشی ہو گئی سا علیہ السلام جی اللہ کے صاحب نے بلا کے پوچھا گیا باوجود کی عبادت دیکھو پیغمبر کا علیہ السلام. اللہ اگر تو غلط عقیدے کی بنا پہ آجاب کرنا سزا دینا چاہ مندر بندے کے جی تعلق کر دے تو تین کی تینوں کو پوچھ سکتا ہے کہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بات اللہ نے, نے جن سے میری بھی کر لی جا راستہ تین دسیا تے میں چلیا چل میں وہ دعوت تیرے بندیاں نوں من تبھی جن نے میری اتباع کی میرے پیچھے چل پیا میری پیروی گیا میری امت اندر شامل ہو گیا ومن تھی جن نے میری نافرمانی کی تھی اے نہیں فرمایا کہ جہن جہنم اندر ممن آسان ہی جن نے میری نافرمانی فرمانی کی تھی میری گل نہیں منی میرے پیچھے نہیں چلیا غفور تو اگر پور رہی تسن والا مہربان تو بھی تباف کر دیں کہ پرواریاں دی دل اللہ نے اس طرح کے بنا رہے تھے کبھی بدخائی نہیں سوچی ہمیشہ خیر خای ہمیشہ ہمدردی اللہ فرما رہے نے یہ پتہ ہے کہ یہاں کی بد عملی دیکھ دیکھ کے تر بکھ پہنچ رہے ہیں اپنے دل میں سدمہ نہ لیا پتر بتر اندھے سن خون نکل رہا ہے لہو لوہ کر دب کے اندر فرشتے باری باری آ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں اگر اجازت دو تو یہ ہوں ملیا میٹ کر دیئے یہاں کا ناموں نشان نکا دیئے مگر ادھر نقصان کس, کس, کس چیز خون نکل رہا ہے اور بہار سے مبارک شہید کریں الفاظ نکل رہے ہیں کئی پا لو کھو ہوں سجو ربی یہ ہے لوگ نجات کس طرح ہوئے گی جنہ نے اپنے نبی کا سر اللہ مجاپ کی فکر آنا ان دی بدعملی دی وجہ سے غلط اکارت دی وجہ کی نال نال بد سلوکی دی وجہ نال انو بڑا دکھ پہنچ رہا ہے سنو تکلیف ہو رہی رب اپنے رب کی تصویر پیار اندر شمار ہو جاؤ سجدے تو جسے بارے اندر گلشتا چنے عرض کیتی گئی تھی کہ آپ نے خوش ہو کے انہوں نے فرمایا کہ آج منگ بھئی کی کی فل یا مقبول میں پھر اے ہی کہ جس طرح آپ کی خدمت اندر دنیا اندر اللہ نے مینو رہا دیا ہوا ہے اسی طرح جنت اندر میں, میں آپ کی خدمت اندر ہی. آپ کا ساتھ مینو نصیب ہو جائے فرمایا اب اگئی کا تو علاوہ کچھ ہوتی ہوگا یا رسول اللہ, اللہ میری پہلی اور آخری خواہش یہی ہے کہ مینو جنتر آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے ساتھ مل جائے ان فرمایا اچھا پھر تالو دولت جمع کر تو کوئی بہت بڑی بلڈنگ اور مکان بنا تو یہ کر تو وہ کر بلکہ کی فرمایا آئین اللہ کا بے السجود سوجو <سؤال> پھر میری مدد کر اس معاملے اندر اپنے رب کے سامنے زیادہ تو زیادہ سجدے کر کے اگر <سؤال> ہے کہ جنت اندر میرا ساتھ مل جائے میری مدد ہو گی میں تاکہ اللہ دی باہر سفارش کر. نماز چیز. دی حمد رب فرمایا اپنے رب نے ربھی بیان کرتے رہو او دے سامنے سجدہ شامل اور شمار کرو زندگی ختم ہوگی اندر نماز منقطع نہیں ہو سکتی اور اسے عمل کی برکت ہے فرمایا جدو کوئی مومن اپنی قبر اندر دفن کیتا جا ہے وقت دن کا ہوبہ ہوئے شام ہوے کوئی بھی وقت ہوبر اندر دفن دی قبر اندر دفن کیتا ابھی ہے کان ہے پہ جلسان ہی لانے لہو اللہ او دی قبر اندر دو فرشتے دین دین یہ دی روح یہ جسم اندر لوٹا دیتی جاندی ہے دو فرشتے آ جاندے ہیں وہ یہ اٹھا کے بٹھا لیں گے بٹھا کے سورج دکھایا ہے جس طرح غروب قریب پہنچ رہا ہو رات بھی دن بھی جس وقت بھی مومن دفن ہے اللہ یہ قبر اندر سورج دکھا د جڑا غروب ہونے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہو رشتے کہہ رہے ہوں اصل تیرے کولو کچھ پوچھنا ہے ساڑی طرف متوجہ ہو کہ موبن سورج کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ذرا پھر جاؤ دیکھو سورج بالکل غروب ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے میری نمازیں اثر رہ جائے گی میں پہلے نماز پڑھ لوں یہ توفیق اللہ توی گلا ہے یہ بات کون کر دے قبر اندر جا کے جنوں زندگی اندر نمازوں کی فکر تھی جہاں زندگی اندر نمازاں وقت بھی احتیاط کرتا خیال رکھتا پوچھتا پھر آسان سے نہیں ہو گئی وقت تے نہیں ہو گیا نماز تے نہیں آ گیا دراصل جاؤ میری نماز اثر رہ جائے گی دیر ہو رہی ہے میں پہلے نماز پڑھ لوں گا رشتے کی یہ بات سن کے دیر لگ مسکرا دینے اور آپس اندر گل کرتے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کوئی اللہ والا مجھے اتنے کی نماز بھی کرے اللہ والا سے تو پھر دخلے نے کا اللہ کے بندے تیرا جہان بدل چکا ہے تیری زندگی کا ایک اور ہوا شروع ہو چکا ہے نماز کا تعلق دنیا کی زندگی نہ کسی ہوگا تک پہنچ گئے ہے اگر نماز پڑھ کے آیا ہے تو ایک نماز کا اضر اور سوام ملے گا نماز پڑھنے کی ضرورت باقی کی ہے کیونکہ نماز کا حکم ایس زندگی دے خاتمے تک ہے کا یا اون تک نماز ربو سجدے کرتے رہو اپنے رب کی تصویر تو یہ چند موٹیاں موٹیاں موٹیا شرط ہے قیام نماز دیا جنہوں کا اختصار نل پچھلے چند جنیا تو ذکر چل رہا تھی اللہ کوئیے اللہ سانو بھی اے شرط پورا کر کے نماز کی ادائیگی کی توقی قدا تاکہ ابھی تیرے انہوں بندیاں شامل اور شریق ہو سکیے جنہوں نے قیامت دن تو نجات دا سرٹیفکیٹ ادا کرے نماز تو بغیر نجات نہیں سب تو پہلا سوال ہی نماز کے بارے اندر ہونا ہے حساب ہی پہلے نماز کا لیا جانا ہے اول ما فرمایا رسول بندے اللہ اللہ سب تو پہلے نمبر کے حساب نماز زندگی دے پہلے دس سال چڈ کے باقی زندگی اللہ نے عطا کی ہو دے ہر شبر نمازوں کا حساب لیا جانا کہ دس نماز پڑھی تھی کہ نہیں نماز بھی ادائیگی کی نماز پوری نکل ٹھیک نکل آئی صحیح نکلائیا. فما اللہ حساب آسان ہاں کر دے. باقی معاملات ریاست ہونی گی کہ جے نماز دے حساب اندر تھس گیا کہ ہوا ہوجات کا کوئی امکان نہیں اللہ جی ہاں نجات نہیں پا سکے کیونکہ مزن یہی اعلان علی رہا آؤ نماز آؤ نجات حاصل کر اللہ کے عذاب تو بچن کا ایک ذریعہ سہن انہیں دتا ہے توڑا کوئی اللہ تے او دی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں پا دے طاقت زیادہ تکلیف نہیں دیں یہ کہنا کہ پانچ نماز روز اللہ نے پہلے توفیق دیتی ہے تو فرض کی درج اگر توفیق نہ دیکھی ہوں پانچ نماز روز فرض اللہ نے نہ کر دے لہذا یہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے یہ تو بہت زیادہ ہے یہ تو بڑی مشقت ہے اے ایک طرح نل کلمہ کفر ہے. اللہ بندہ یہ کہ میرا رب مین تنگ کر دیا اللہ سر اللہ نو چلایا بعض اوقات اپنی بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان تو کئی ایسا بات کر جانے جنا بہت بڑا نقصان پہنچ جائے نقصان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے موت تو پہلے وہی زبان چ کوئی ایسا کلمہ نکل جانا ہے کہ یہ اپنی عبادت اور اپنے نیک امال کی وجہ جنت میں بالکل کہیں پہنچ چکا سی اور فاصلہ دسیا کہ اے یہ جنت کے درمیان فاصلہ کنہیں رہ گیا تھا ایک بالش جنت ایک بندے کے درمیان ایک بالشت فاصلہ رہ گیا تھا لیکن مرن تو پہلے یہ اپنی زبان کو کوئی ایسی بات کر دینا کہ ساری زندگی کے آمال دائیا ہو جانے اور اے جہنم اندر پہنچ بغیر سوچے سمجھے اسی واسطے یہ فرمایا کہ جدو کوئی شخص قریب المرگ ہونے کے قریب ہو, ہو کہ کا وہ کلمہ اے نہیں کہنا چاہیے کلمہ پڑھ بلکہ فرمایا لچوں <اللہ> جہاں شخص موت دے قریب پہنچ چکا محسوس کر رہے ہو کہ ان کریب یہ جانے یہ زندگی ختم ہونے والی ہے پڑھنا شروع کر دیو تاکہ پڑھ خود پڑھنا شروع کر جی کلم پڑھنے کا حکم دیتا ہے اتنے تے سانو پتہ ہی نہیں یاد ہی نہیں نماز کا سلام پھردا تے جلی پانی شروع کر دیں قریب مرد شخص ہو گئے تھے اور پول کے دو اندر ہے. کی سوچ رہا. اپنی دولت نظر آ رہی ہے اور پھر اے سوچ رہا کہ ہوں میں اے ساری چڈ کے چلا جاگا اپنے کارخانے نظر آ رہے نے اور یہ سوچ رہا کہ میں ہوں چاہ پتا نہیں کی سوچ رہا کہنا پڑھ کسی ایسا نہ ہو کہ بےکینی میں پڑھو تاکہ وہ سنے وہی توجہ خود ادھر ہو جائے اور وہ بھی پڑھ لے لاہ زبان چ نکل والے الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں اگر اے الفاظ توحید والے الفاظ نے اللہ نسند آنے والے الفاظ نے کہ فکر حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے پہلا حصہ اے تھی نا کہ ساری زندگی نیک عمل کرتا رہا لیکن مان تو پہلے کوئی ایسی بات زبان تو قد بھی دیں کہ جہنم اندر پہنچ دوسرا حصہ حدیث کا یہ ہے فرمایا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی گنا کرتا رہا اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اچھا کہ یہ اور جہنم درمیان ایک بالشت فاصلہ باقی ایک بالشت دوزخ اندر گر کر لیکن مرن تو پہلے پہلے اللہ کی جتی ہوئی توفیق زبان چو کوئی ایسا حکم دودھ رب کا اپنے رب دے بندے بنے روی عبادت کرتے رہو کدوں تک یا کل یا جدوں تک موت نہیں آئے گا موت کا پیغام آ جو پھر اگلے جہان منتقل ہونا ہے تک اپنے رب دے بندے بنے اللہ بھی اپنے شہر ایک دوست نے اج دے روز خبریں دی خبریں خبر کی طرف توجہ دلائی ہے میرے ذہن اندر بھی بات ہے انی کا بہت شکریہ ایک بدبخت انسان ہے اس دنیا اندر اللہ بست جاندہ زندگی باقی ہے ویسے اس ویلوی حالت اے ہے کہ نہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ وہ بیٹھ سکتا ہے صرف لے ٹھیک ہے کسی مجبوری دیتا دا نام ہے رفیع اللہ شہاب میرا وہ کلیسی سی گورمنٹ کالج چکریبن چار سال پہلے وہ ریٹائر ہو گیا پوری زندگی قرآن اور حدیف کے خلاف بکواس گزری اور باپ نہیں آ رہا اس حالت نچن کے باوجود اللہ کے آزاد کا ڈر نہیں محسوس ہو رہا اجن کسی رسارے اندر جہاں مضمون چھپیا ہے کہ امرا زمانے جاہلیت کی ایک رسم سی لوگاں مت ماری گئی عمرہ کرن دورے جا رہا ہے مشہور ہونے تیمر عمرے سے عمرہ بار بار کیتا ہے اور اس بعد جاہل اور بیوقوف لوگ عمرے واسطے دورے جا رہے ہیں نو نال نال نبی کریم صلی اللہ کے اور صحابہ اے کرام تے اے لگایا ہے کہ آپ مکہ بھی رہے پھر بھی نے روزنامہ خبریں بات ایک رسالہ ہے آج کل او بڑا لمبا مضمون چھپیا جی تلخیف یہ ہے پہلے تو دعا کرنے کہ اللہ انہوں ہدایت دے <متحد> جے اللہ دے علم اندر او دی ہدایت نہیں اللہ او دی موت نو بھی اور او دی زندگی نو بھی عبرت بنا رہے. <متحد> ایسی موت مرے جیڑی رندے لوگ قیامت تک لوگا ایک عبرت ہو وہ گاہے گاہے اس قسم دی بکواس کرتا رہے قرآن پڑھیا پیا آئے عمرے دے احکام عمرے کے مسائل حدیث اندر این تفصیلات موجود نے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری چھ اندر جدو صلح ازبیا ہوئی ہے دو مکے جا رہے وہ حجلہ مہینے سے نہیں تھی جدو صلح ہوئی ہے صلح ازبیا جہاں نام ہے چند نیل کے فاصلے سے مکے تو روک دیا گیا آپ کو اگے نہیں جان دیا گیا وہ حجلہ مہینہ نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تو اکثر ساتھی پیدل چل رہے ہیں سواریاں دینے، تین سو دا سفر پہ کر کے عمرے واستے یہ بکواس کر رہا ہے کہ پیغمبر نے نہ مکے عمرہ کی کا نہ مدینے رہدیا امرا کی کاکرا نے عمرہ قرض نہیں دیتا واپس بھیج معاہدہ ہو گیا کہ آئندہ سال آنا مکے نہیں, نہیں, نہیں کریم صلی اللہ علیہ اپنے لے واپس آ گئے جی سن مسلمانوں کے خلاف معلوم ہوں سن لیکن اللہ نے اسبین کا نام دا پتا نہ لگا پتم اپنے ساتھی نے یہ سمجھایا کہ ذرا خبر کرو تھوڑی دیر انتظار کر لو دیکھو اللہ یہ نتیجہ کی کرے تو وہ ویسے کمرے واسطے ہی تصویر لے گئے سن کسی مسئلے دعا ہے کہ اللہ ہدایت دے دے یا قیامت تک لی عبرت بنا کالج موجود تھی ہر روز کسی نہ کسی مسئلے ساڑی وہ بحث اور بلکہ اس تو بھی اگے تک بات پہنچتی رہی تھی لیکن وہ بات نہیں آ رہی سن یاد ہوئے گا اسلام آباد اندر سیف گیمز دے نام ایک گیمہ ہوئی تھا چند سال پہلے سیف گیم اور جس اب اخبارات اندر انہوں کی تشہیر ہو رہی تر ادو بھی یہ کیتی تھی کہ اج یہاں مولیاں نہ جانے کی ہو گیا ہے وہ خلاف بول رہے ہیں کہ یہ گیم نہیں ہونی چاہیے جیسے لڑکے بھی لڑکیاں بھی مظاہرہ کر اپنے اپنے فن دے گیمہ گے گیم کھیلنے کہ مشینوں گلیاں اندر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ بچے تے بچیاں رل کے نہیں کھیلتے کھیل سکتا پتہ نہیں کی ہوگا ایک اس قسم دا بدتینت انسان ہے حکومت وقت تو امید سے نہیں لیکن اصل یہ مطالبہ کرنی ہے کہ ایسے شخص کے خلاف نوٹس لیا جائے جہاں قرآن کا مزاق اڑا رہے حدیث کا مزاق اڑا رہے پیغمبر سے بہتان لگا رہے پیغمبر کے ساتھیوں سے بہتان لگا رہے ہیں ایک دو ہو سوال دوستوں نے ابھی کہ دسیا بہت بڑا گناہ ہے واقع تن بہت ہی بڑا گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے اللہ سان بچا لگے یہ ملمت آئے کسی نہ کسی طریقے اللہ سان جلد از جلد موت اور پہلے, پہلے اور نقصان دام نالیا جا سکتا ہے یا نہیں وہ محض ایک فراڈ اور کئی ایسے لوگ گو ہو چکی ہے جہے بینک نتعلق نہیں کہ کیا پی ایل ایس اکاؤنٹ جڑا جی ہے نفع اور نقصان کی شراکت کا کھاتا کہ واقعی تک کاروبار ہو دن نفع ہونا نفع دینو ہو رستے داروں جنا نقصان پہنچے وہ نقصان انہوں دینا کا جواب اے ہے کہ جناب یہ سارے پیسے اکو جگہ پہ استعمال ہوندے ہوں اِس سوجتے ہی لوگوں کر کے دے اے ہیں صرف زبانی کلامی بات ہے اے دے اندر کوئی حقیقت نہیں کہ اے جزہ سے کاروبار ہوتا لہذا بغیر مجبوری دے بینک اندر نہیں چاہیے الفاظ میں آپ در تک واہ اس میں نیکی اور بلائی کے کما اندر تعاون کرو دے اندر تعاون کرنا بھی گناہ کرنے کے برابر ہے سڈیا مجبوریاں نہیں کہ سنوں کھاتے کھلنے پیونکہ ادائیگی چیکاں دے ذریعے نے جتے ہوں پیسے چیک دے ذریعے لے جاندے چیک دے ذریعے کوشش یہ کرو کہ بینک چکو پیسے زیادہ دیر پہ نہ رہی سود نہیں لینا کہ وہ بھی استعمال نہ کر جمع کرا اپنے پیسے لے لو بس یہ ایک, ایک مجبوری لگتا ہے اللہ کرے کوئی ایسا نظام آ جائے کہ یہ مجبوری بھی ختم ہو جائے اج تا واسطہ